Thank you الحمد لله نحفظه ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكذ عليه ونعوذ بالله من جنوب أليسنا ومن سيئات عمالنا مع ومن الله فلا مغل له ومن يردنه فلا هادي له ونشهد أن لا إله إذن الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ومع بعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا اسے لگنا انہوں نے دکھ میں کہا فتح ملا تو شیفانبین رقم الحظیم رقم قولی محترم بھائی ہو دوستوں یا جو میں نے پڑھی اسے پروایا کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کیونکہ تمہارا کھلا ہوا دشکن ہے پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کی سورج انسان کی تب ہوگی جب اس کے پاس پورے کے پورے دین کی درست معلومات ہوں گی اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تو حضور صلی اللہ عن کے براہ راست سواگت تھے لہذا عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرہ دین کے پانچوں کے پانچوں شعبوں کی عملی تصویر ان کے سامنے گزری ہوئی تھی اس لیے ان کو تو کسی تشریح کی کسی تفویر کی ضرورت ہی نہیں تھی مگر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دین کی تشریح کا اختیار دیا ہے تو ایک اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے ایک صاحب کرام کو دیا ہے اور باقی لوگوں کو کر کے یہ کہا ہے کہ صحابی کا نجوم یا یہ ہمتمتم میرے صحابتگاروں کی طرح ہے جس کے پیے چلو گئے تو ہدایت پالو گے کئی موقع مسئلہ ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ حدیث کی تشریح صحابہ کے گروہ ایک طرح کی ہے اور وہی تشریف دوسرے گروہ نے دوسری طرح کی ہے اور دونوں نے عمل کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ان کی تشریح درست ہے ان کی غلط ہے یہاں نے عمل ٹھیک کیا انہوں نے ٹھیک نہیں کیا دونوں کو درست رکھا ہے آپ نے خمد سے فارغ ہوئے تو یہود نے سازش کی ہوئی اسی مسلمانوں کے خلاف مکمل خاتمے کی اس لیے اب اکرام اس سے اتارنے لگے زرے اتارنے لگے اصل کھولنے لگے تو اپنے جانے پہ نامر آیا کہ سے کہیں کہ اسلحہ نہ اتاریں اور ذرے نہ اتاریں یہ فوراً جا کر یہودی بند رضا کا محاصلہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاب اکرام سے فرمایا کہ بنو رضا کی طرف لڑو اور اصل کی نماز وہاں پہنچاؤ اصل کی نماز وہاں جا کر پڑھو تواب کرام تزی سے روانہ ہوئے بنو کرضا کے طرف محاذہ کرنے کی طرف گئے ایک قبر کی طرف روانہ ہوئے اب آگے ایسے حالات ہو گئے کہ اگر سفر جاری رکھتے ہیں تو تصر کی نماز قضا ہوتی ہے آصف کی نماز پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ صلیم نے فرمایا کثر کی نماز بندوق ریزا جا کر پڑھو تو اب اکرام دو گروہ ہو گئے ایک گروہ نے کہا کہ حضور کا فرمان ہے قصر کی نماز جا کر بنوک پڑھو اب وہ اداوتی یا قداوتی ہم نے وہیں جا کر پڑھنی ہے کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ اصل کی نماز بنی فرض جا کر پڑھو دوسرے گروہ نے کہا کہ حضور کا فرمان کا منشا یہ تھا کہ تیز چلو جلدی چلو تاکہ اصل کی نماز وہاں پہنچ جائے آپ کو یہ منشا نہیں تھا کہ اصل کی نماز قدا کر لہلا وہ آپ کے جو فرمان کا منشا ہے تیز چلو وہ ہم کر رہے ہیں بارہ مسل کی نماز ادا کر کے پڑھ کے پھر آگے جائیں اس گروہ نے سر کی نماز رکھتے ہیں پڑی پھر سفر کیا اور پہنچے وہاں پر دوسرے گروہ نے وہیں جا کر سک کی نماز پڑی چلا دونوں کی کارگزاری حضور صلی اللہ کے سامنے آئی تو آپ نے نہیں فرمایا کہ انہوں نے ٹھیک کیا انہوں نے غلط کیا دونوں نے